بولے اپنی رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتودے گائے کی سکہا کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے نہ بوڑھی اور نہ اجسر بلکہ ان دونوں کے بیچ میں تو کرو جس کا تمہیں حکم ہوتا ہے